جس کا باپ تو ہے وہ یتیم ہی ہے منصور نے زیاد بن عبداللہ الحارسی کو لکھا کہ وہ خزانے کا تمام مال بیواؤں نابیناؤں اور یتیموں میں تقسیم کر دے یہ تقسیم شروع ہوئی تو ایک غافل شخص جس کا نام ابو زیاد المنہمی تھا اس نے آ کر کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے میرا نام قواعد میں لکھ دیں تو زیاد نے کہا اللہ تجھے معاف کرے قواعد تو ان عورتوں کو کہتے ہیں جو خاوندوں سے الگ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس آدمی نے کہا پھر میرا نام نابیناؤں میں لکھ دیں زیاد نے حکم دیا کہ اس کا نام نابیناؤں میں لکھ دو کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دل کے اندھو کو بھی نابینا کہا ہے فعی تامل ابسارولا کنگ تامل قلوب الطی في <الصدور> پھر اس شخص نے کہا کہ تم نے مجھ پر تو احسان کیا اب دوسرا احسان یہ کرو کہ میرے بیٹے کا نام یتیموں میں لکھ دو زیاد نے جواب دیا ٹھیک ہے تمہارے بیٹے کا نام یتیموں میں لکھ دوں گا کیونکہ جس کا باپ تو ہو وہ یتیم ہی ہے